علطان رہیم جس کی رحمان رحیم اہ ر آج کا در پورا بنب سے شروع ہوتا ہے تیسواں پارہ سورت نب اتنی صورت میں فریش کو یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنی نسبت خدا کے گھر کی طرف کر کے اس سے فائدے تو اتنے حاصل کرتے ہو اور اس گھر کے خدا کے قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہو ان سے درکشی برفتے ہو تو رافت کا تقاضا بھی سمجھنا چاہیے یا تو اس نسبت کو چھوڑو اور اگر اپنی نسبت کے ساتھ رکھنی ہے تو پھر اس نسبت کے تقاضوں کو تو پورا کرو اسی جیون میں ان سے کہا گیا تھا کہ تم اس مکے میں رہتے ہوئے اس شہر کی سرمت کا بھی پاک نہیں رکھتے حالانکہ اس مکے کی نسبت سے لوگوں کی کیا خیصیت یہ ہے کہ تمہارے کافیوں کی طرف بھی کوئی بڑی مزہ نہیں دیکھتا تم اس کے احترام کو بھی مضبوط خاطر نہیں رکھتے اسی سلسلے میں اب وہ پورا ہمارے سامنے آتی ہے بحازل بلد انتر ہند بہاجل بلد وہ کہنا لا راسا نگر جو اتا اس کے ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے لاپ میں سب نہیں پاتا ان کی اس یہ بات نہیں کو ادب کے سبق ہے وہ اس کو اپریشیٹ کروں گے تو یہ انداز کیا ہوتا ہے اور اردن چرحان کو یہ انداز بڑا ہی خاص ہوا کرتا تھا کہ جو بات چلی آ رہی ہے یہ اس کو دہراتے نہیں تھے اس کی کرنا پڑھنا محفوظ ہوتی تھی ہوتا تھا تو دوہرائے بغیر اس کے متعلق ایک ماہ کر دیا تو یوں جا کے ہم چاہتے ہیں تو نہیں بھائی بات یوں نہیں جیسے تم سمجھے ہوئے ہو بات یوں ہے جو سارا انداز آ جاتا تھا ان کے ہاں جو آج تک کی اس ساری چیز کی ترجیح کرنے کے لیے اس ہی کلام کی کیا کرتے تھے ناک ہربوں کی اسی ادبی رب کے پگاہ میں ہمارے ہاں لوگ बाल दबा ने चौहरा ने ये अंदाज अख्तियार किया यही जिन्न याद आता है मुझे आदत ने उठाया है आमद का ये कपाद नहीं और दोषियों की सही मिली नहीं जो है बजाय जाय नजर आती है वो तो ये बड़ी गढ़ीर चीज है शिक्षा ही है अंदाज इसका यह है कि कई बात जस्कुल हो रही थी शासन ने वो बराम किया था तो तुमको वो भी नहीं मानते तुम तो उसे भी कोई तस्वीर नहीं करते वो गायन ही वही अरबी अंदाज है तो उसका जिक्र किए बगैर ही बात शुरू की है नहीं तो वो जो है अंदाज वो बड़ा बढ़ी होता है قرآن بھی یہی اندازہ تیار کرتا ہے بات یہ نہیں دوست کوئی سمجھو بیٹھے ہو کہ جو مٹھی بھر جماعت جو سرو سامانوں کی کتنا بڑا دعوی محسوس ہوا بڑا منازع فرمائیے ڈرنا ہو نہیڑے درا بھاگے میں جائے یہ پیچر نہیں ہے دعوے یہ ہیں کہ کس کو اس بند امین کو ایک مار میں ناؤ کا مرثب باندھنا سکتے اور وہ نظامی ہے وہی جس سے وہ مرکز بنا رہے ہیں وہ نظام کہاں ہے سر پوجا باتیں اثاقی وہ فل روایات یہ کابر حراد کے اتنے بڑے انقلاب کے داری بنے بیٹھے ہیں اس مسئلے میں اپنے ندے لا رہے ہیں تو وہ اپنے نظام کا مقصد بنائے گا نظام وہ ہوگا تو جس میں ہماری برہمیت ختم ہو جائے گی جتنے ہماری سرمایہ داری کا نظام ختم ہو جائے گا دیکھا تو صحیح ان کو یہ کہ بات گن نہیں جاتا تم سمجھے جاتے ہو کہ یہ لکھی اور جباب کر کیا لے گی میں اسی بلد و امین کو شہادت میں پیش کرتا ہوں اس چیز سے آگے بڑھتا گا واضح دیں گا ماں غلط آپ دیکھیں یہ بظاہر اس کے اندر کوئی غبط نظر نہیں آئے گا کہ باپ اور بیٹا کہیں بلد و امین کی شہادت پیش کی جا رہی ہے کہیں باپ اور بیٹے کے بعد نکل آ رہا ہے ٹھیک ہے پتا کو رب نہیں نظر آیا کرتا اور ان کے نزدیک تو قرآن کی بھی یہ ہے کہ یہ بڑا ہی غیر مضبوط ایسا ہے محرم نہیں ہے تو ہی ناحا ہے راستہ یہ تو اب ہم سے ون راستہ سے ایک مضبوط سلسلہ چلا آ رہا ہے لیکن یہ ربط وہی ہے وہ ستارے کو دوسرے ستارے کے ساتھ روتا ہے نگاہ اس میں کوئی رقص نہیں پاتی سائنٹسٹ سے پوچھیے وہ کیا بتاتا ہے لہو خرشید کا تب کرتے اگر ذرے کا دل پیے کائنات کا سلسلہ اس طرح مضبوط ہے قرآن کا رقص بھی کسی طرح کے ہے بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ جو پرانی سرسودہ جیزے اس کے اندر سے تم کیا چار لوگ نظام ناؤ کی بات کر رہے ہو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم ذرا غور کر کے دیکھو زندگی کس طرح ہر آن نئی ہے تو تبدیل کر کے نئے پیپر تبدیل کر کے آتی چلی جاتی ہے باپ بوا ہو جاتا ہے تو پھر نئی زندگی وہ کہلاتا ہے باؤ کی تعبیر میں بچے کی شکل میں دنیا کے انسان میں آ جاتی ہے تو اس کو رونا نہیں ہوتا تو زندگی بیکار نہیں ہوا کرتی جسے پرانا لباس ہوتا ہے اسے اتارا جاتا ہے کہ نیا لباس کہنا جائے زندگی پر تسنسن قائم ہے اور تسنسن بھی اس انداز سے قائم ہے کہ جب ایک فرد کی زندگی پر فرسندہ اور کوہنا اور مزمحل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس میں صرف حضاد تازہ کی کوٹل پھونٹتی ہے اور زندگی کی ساری منترات لیے ہوئے اپنے ساتھ پھر دنیا کے اندر وجود میں آ جاتی ہے یہ تعدے کا نظام بھی تم نے اس طرح کو جگہ دیا تھا اسی پر فرسونگا بظاہر مجمحل جس میں کوئی نقصان حیات و حرارت کا باقی نہیں ہے اسی نو سے ایک ہزار کے نئے مسکراتی ہوئی ابھرو گی اور تم دیکھو گے کہ شباب کو پہنچ گیے اور یہ نظام یہاں سامان ہو کر رہے گا تو وہ اتنی عظیم حقیقتیں بیان کر جاتا ہے قرآن برادرہ میں صاحب آدمی حلق اب है... میں انسان کی قدر انسان کو ہم نے دوسری جگہ ہے سیاحتوں نے تقوی پیدا کیا اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ نہایت اعتماد کے ساتھ جیلنس پرسنالٹی اس کی ہو جائے تمام صلاحیتوں میں صحیح تناسٹ پیدا ہو جائے صحیح توازن پیدا ہو جائے اور یوں اس کی ذات کی نشو و نماز سوتی کری جائے لیکن یہ راستہ ذرا دقت طلب ہے دشوار گار ہے اور یہی اس کی دقت طلبی اور دشوار گزاری ہے کہ جس سے انسان افسر اصلین جا پہنچتا ہے اپنے آپ سے افسرین درجوں کے اندر لے جاتا ہے اس لیے کہ بڑا سہولت پسند واقع ہوا ہے ذرا سی بھی محنت اور مسقت نہیں کرنا چاہتا ہم نے انسان کو بہترین ہے فضائی میں توازن ہوئے تناسب دیے ہوئے سبز کے عجیب لفظ ہے یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ توازن و تناسب کو قائم کیے ہوئے جس میں کچھ مسقط درکار ہو ہم نے تو اسے پیدا کیا تھا ایک تو ہی توازن تناسب قائم کرنے کے لیے وہ ہو سکتا تھا صرف خدا کے قوانین کے اتباع سے لویا اور یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ نہیں میرے اوپر کوئی قانون کسی کا ہے ہی نہیں میں سوچ مختار ہوں جو بھی میں آئیں کروں لیکن ایسا کہنے والا اس نظام نو کی تشکیل کی مخالفت کے اندر اس وقت کتنا مال و دولت تک طرف کر رہا ہے تھوڑے ہی دونوں کے بعد وہ وقت آ جائے گا جب اسے کہنا پڑے گا کہ یقین و اہ لکھ ماں دن دوبا دن اسے جو کہ میں نے سنکھا کے لیے کتنی محنت سے جمع کردہ مال ضائع کر دیا اب دیکھتے ہیں کہ اس انداز سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری مخالفتیں خاصل و نامراد گی اور یہ نظام ہو کر رہے گا کہ جو اس وقت اتنی دولت कर کر رہے ہو اس کے ناکام بنانے میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد تمہیں اسے حسط ملنا پڑے گی اور تمہیں یہ کہو گے با صاحب یاد کہ افسوس میں نے اپنا مال بھی ضائع کر دیا آیا تو جو ان نم ذرا ہی بات یہ ہے یہ سمجھتا یہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے بڑے بڑے گرام جیسا میں نے اس کو دیکھ کر کئی مرتبہ کہا ہے انسان اس اطمینان کے ساتھ کرتا ہے کہ اسے کوئی ڈفیکٹ نہیں کر رہا کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی واقف نہیں اس گران سے وہ کہتا ہے کہ یہ ساری بادقنوانیاں خلاف ورزیاں سرکشیاں اور بے باقیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ سمجھ تو یہ ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے انسان کو ہم نے شاید اختیار و ارادہ بنایا کس کو یہ قوتیں دی ہیں کہ وہ مشاہدہ کرے مطالعہ کرے لیکن اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے اگلے حالات میں یہ چیز آئی الحان کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے دو آنکھیں دی کہ دنیا میں دیکھ بھال کر چلے راستے کے نتیجے فراز کو اچھی طرح سے اپنی نگاہوں میں رکھے آنکھیں کھول کر چلے دنیا کے اندر خود مشاہدہ کرے اور جس بات کے متعلق ترم نہ ہو لفانند حقین ہم نے اسے زبان دی جو سونک دیئے کہ اپنے معاف زلید کو اظہار کر سکے دوسرے سے بات کر سکے یہ بڑی عجیب چیز ہے جو قرآن نے صاف کہی ہے حوالی زندگی سے جب لائف زندگی آگے بڑھ کر انسانی پیدر میں آئی ہے تو یہاں جو بنیادی خصوصیات اسے ملی ہیں ان میں ایک قوت گیائی بھی ہے مدد کی قوت کمیونیکیشن کی قوت اظہار خیال کی قوت بولنے کی قوت جسے آپ کہتے ہیں یہ بڑی چیز بولنے کے لیے یوں تو زبان ہی قید میں کافی ہوتا ہے لیکن یہ سونک جو دیئے ہیں ساتھ کسی وقت ہوںکوں کو کھلا رکھ کر اور خالی زبان کو چلا کر بول کے دیکھیے یہ دو ہینٹ اتنے عجیب है ہے ساتھ اس کو زبان خالی ہارے مقصد نہیں کر سکتی بولنے کے لیے زبان اور دو ہینٹوں کا ہونا بڑا ضروری ہے کتنا پرفیکٹ آلہ دیا ہے اس کو بولنے کا آنکھوں کو دیکھے اور اس کے بعد دوسروں سے پوچھنا ہے تو پھر اپنی چوبوں کے گوریاؤ سے کام دے یہ سارا کچھ تو وہ خود پڑے اور اس کے ساتھ ہماری طرف سے بھی ایک بات ہوئی وہ ہدعنا ہن ند بائیں ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دی وہی جو میں نکال دیا کرتا ہوں کہ جہاں دو راستے پھٹتے ہیں ہر دو راہے کے پر وہاں موڑ کے اوپر راستہ دکھانے کے معنی کیا ہوتے ہیں ہر وقت تو ایک چوکی دار بیٹھا ہوا نہیں ہوتا ہر وقت تو ایک گائیڈ یا رہنما ہوتا نہیں کہ وہ آپ کو بتا دے کہ یہ راستہ شہر کو جاتا ہے یا یہ راستہ گلبرگ کی طرف جاتا ہے وہاں کیا کیا جاتا ہے ایک سائن میں لگا دیا جاتا ہے وہ سائن پوسٹ کافی ہوتا ہے اب یہ کہا کہ تمہیں آنکھیں دے دی کہ اس کو کر لو خود نہیں پڑھ سکتے تو تمہیں کور تو گوائی دے دی کہ کسی سے پوچھ لو اور یہ چیز کہ اگر وہاں سائن پوسٹ نہ لگا ہوا ہو تمہاری آنکھیں بھی بیکار تمہاری گویائی کی قوت بھی بےکار جس دراہ کے اوپر سائن پوسٹ نہ لگا ہو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اس سے جو دشوار ہوتا ہے صحیح راستے کا شکار کرنا تو کہا کہ کنہیں چیزوں کی ضرورت تھی دو راہ آئے وہاں سائنس کوس نقب کر دیا جائے یہ ہم نے وہی کے ذریعے کر دیا سائنس کوس اتنا موسم مضبوط لگایا کہ زمانے کے حوادث اب اس کو کسی طرح کی کوئی جوش پہنچا نہیں سکتے کہ ہم نے اس قرآن پر لازم کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں ایسا معصوم سائن کوس پھر وہ مدین کے اندر لکھا ہوا ہے بجیا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان والوں کے لیے ہے اور چینی زبان کے اندر وہ لکھ کے ایسا دیکھ لیا کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو زبان ایسی ہے زندہ زبان عجیب برابران عجیب جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اعجاز ہے اس زبان کا جس میں قرآن حقائق کا متحمل ہونا تھا کہ جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے دیشوں میں سے ایک خاندان میں نظوت حکومت حکمت حاصل فطبت وہ رہی یہ بنی اسرائیل تھی بنی اسرائیل کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کامے میں ڈاکے بتایا اور اس کے بعد ان کی اور تعریف ہی نہیں ملتی سوائے اسے کہ یہ زبان بناتے رہے یہ تائر و پوش رکھ تھا یہ یہ فضو جو تھا اس قرآن کی آمد کے لیے یہ ساری کشت کر رہا تھا زبان ایسی اور اس کے بعد یہ دنیا کی پرانی زبانیں بٹ مینگویج ہو چکی ہوئی ہیں دیکھ ان میں سے مردر ہو چکی ہوئی ہیں یہ آج بھی اسی طرح سے سرو ہے آپ حیران ہوں گے کہ عربی بولنے والے ممالک میں بھی ہیں ان میں بولنے کی زبان کے اندر تو فرق آ گیا ہے وہی فرق جو ہمارے ہاں ضلع اور ضلع کی پنجابی میں ہوتا ہے علاقے اور علاقے کی پنجابی زبان میں بھی آپ دیکھیں لیں کتنا فرق ہو جاتا ہے فلوٹین جسے کہتے ہیں کس میں تو فرق ہو گیا ہے لیکن ان کے ہاں کی ریتن میں لینگویج جو ہے تحریر کی زبان جو ہے وہ آج بھی وہی زبان ہے وہ قرآن کی زبان ہے اور یہی وجہ ہے کہ مراٹھے سے لے کے اور ملک تک یا انڈونیشیا تک جہاں بھی عربی پڑھنے والے لوگ ہیں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی کسی ملک کی کسی کوئی کتاب کسی علاقے کی کوئی کتاب لکھی دوسرے علاقے میں پڑھے جانے کے اندر زبان کو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہمارے یہاں آتے میں جو مذہبی بولتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں بات آتی ہم جو عربی کو جانتے ہیں لیکن چینی کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ ہم اسی طرح سے پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ اربی جاننے والا ہر جگہ کی کتاب پڑھ ہے ہیں زبان جندہ زبان ہے ان کے ہاتھ میں قرآن معصوص قرآن کی زبان جندہ یہ جی ہے اس نے لگا دیا تمہیں آخری جی کے خوب پڑھو پر پر پڑھنی سکتی ہے تو پیٹھی سے کہ دوسرے سے کتنی وہی چیز کے پھر تمہیں انداز کی بات آ جاتی ہے ہدائے نہ خود حدیت کے اندر ہوتا ہے کسی چیز کو ابھار کے چیز کرنا ابھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں صرف راستہ دکھانا نہیں ہوتا ابھار کے کسی چیز کو سامنے لانا ہوتا ہے اور یہاں نظر دان کر کے پھر ہوتا میں نے کہا نا کہ عربی مقام میں تو مراد پاک پینسوں ہزاروں ہوتے ہیں راستوں کے لیے دوسرے فالس سے نظر کہتے ہی اس وجہ سے ہے جو ادھار جس میں ہوتا ہے ابری ہوئی چیز ہوتی ہے راستہ دکھایا تو وہ ایسا نہیں کہ جتنی ادھر ہو تھے قسم کا سب کا شدہ راجا ادھرا ہوا راستہ جو ہے دیکھئے کتنا نمایاں ہوتا ہے دکھایا تو اس طرح سے دکھایا کہ ادھر ہوا ہے یہ راستہ اور ندان دونوں راستے ہم نے دکھا دیے اب یہ دونوں راستوں میں آگے دیکھیے کہ فرق کیا ہے حلب کا حمل آتا وہاں کہا تھا نا جو الگ الگ انسان اپنی بھاگا دیں اس کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ پوری سی محنت کرنی پڑتی ہے ڈیولپڈ فارم کے اندر نہیں ملتی ہر ہر رام کو اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ڈیولپ فارم میں ملتی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا کے بچے کو سیکھنا ہی نہیں پڑتا کہ توڑنا کس طرح سے ہوتا ہے بات کے بچے کو کہیں سیکھنا ہی نہیں پڑتا کہ پارنا کس طرح ہوتا ہے انسان کے اندر کے پلاحی کو اسے ڈیولپ کرنی ہوتی کسی کا نام ہے کچھ وار گزار تھوڑا خراب کر بھی پتا کہا مشکل اس کی یہ ہے کہ یہ قہوبت پسند اتنا واقعہ ہوا ہے کہ ذرا سا بھی اس کو پہلے جان دے اسے اختیار نہیں کرتا कहा यह कि दोनों रास्ते हमने देखा दिए एक रास्ता वो है कि जिसमें दुशवार जरा, जरा सी मेहनत करनी पड़ती है अब जो देखिए तो रास्ता कहती जो रास्ते दिखाए हैं उनमें से एक रास्ते में कुछ मेहनत करनी पड़ती है रास्तों के चलने वाला मुसाफर तो यहां होता है जो भी पहलेगा उसको यक्सा दिखा रास्ता मिलेगा नारे वॉन बराबर यही दोनों को अगर नीति में छोड़ दिया जाए तो दोनों ही लगता होते हैं ये बात क्या कही कि एक रास्ता जरा दुश्वार गुजार होता है ये है एजाज कहता ही रास्ता वो है जो पहाड़ी के ऊपर से करके जाता है रास्ते की कश्मीर में बाबकारी कह दी दुशवार गुजार है दुश्वारी नीति में नहीं होती گھاٹی یا پہاڑی کے اوپر جو چڑھا جاتا ہے اس میں بڑے خبر اور استقبال کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تیز جا ہی نہیں سکتے اس میں آدمی قدم قدم جانا پڑتا ہے رکنا پڑتا ہے ٹھہرنا پڑتا ہے اور پھر یہ تو حرف تھے افدا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے چڑھنے والے راستے کے لیے افدا کے معنی ہوتا ہے وہ راستہ کے جہاں دو قدم چلنے کے بعد پیچھے مل کے دیکھنا پڑے کہ کتنا کام یہ چڑھنے کا راستہ پہاڑی اور گھاٹی کے اوپر دشوار گزار ہی نہیں ہوتا ہمت طلب اور صبر آزما ہوتا ہے اور یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے کہیں کاغیر ابل اللہ سمت سہانی وہ لوگ کے دوا کر کے بعد ہمارا خدائی ہے پھر اس پر استقامت سے جنگ کے کھڑے ہوتے ہیں اس پر بڑے ہی استقاموں کو سواب کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر دوسرا فرق انسان جلد بھاگ لاتے ہوا ہے اور یہ جو منزل ہے یہ خبر اور استقامت چاہتی ہے ایسی جیسے پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا راستہ جو ہے وہ ہمت خلب اور صبر آزما ہوتا ہے قدم قدم چڑھ سکتا ہے بھاگتے کو چڑھ نہیں سکتا اس کے اوپر ہمت نہیں پڑ سکتی بھاگتا چڑھنے میں کہا یہ ہے وہ راستہ پھر راستہ وہ ہے جو تمہیں کتنی تھی ایک تصویر ہے آپ دیکھ کے باتیں کتنی کر جاتا ہے سیدھا راستہ جو ہے وہ جہاں لے جائے گا آپ کو یہاں سے وہاں تک ایک لائن میں لے جائے گا پہاڑی کا راستہ منڈل تک نہیں لے جائے گا ہر قدم بلندیوں کی طرف بھی اٹھے گا اس لیے کہ اس کا پودا دن ہے اس کا بتایا ہوا راستہ صرف منزل مختص پتی نہیں پہنچاتا ہے جلندیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے لسن کسن نہ تب سمن تب سنم اس طرح ہم تمہیں تب کم تب کم جہاں سے جلندیوں کی طرف لیتے چلے جائیں گے انسانی ممکن ہے اور اس کا مستقبل پکیوں کا نہیں ہے جلندیوں کا ہے کہتے ہیں کہ ہم اسے جلندیوں کی طرف لے جانا چاہتے وہ جو کہ ہم تو اسے چاہتے تھے کہ آسمان کی بلندیوں کو دے جائیں لیکن اپنے بہن ادارے وہ سمبت نیر کے ساتھ کم بنایا جاتا ہے یہاں کہا یہ کہ راستہ ہم نے دکھایا اس راستے میں چڑھنے میں خبر اور استقامت کی ضرورت تھی لیکن یہ اس سے چڑھ جائے گا کہ پوچھنے نہیں چین گلبیوں کے اوپر پہنچ جائے گا اب آگے وہ بات آنی تھی کہ ذرا کچری کی جائے خود ہی کہا وہ نیا تو ماں کا بال آفا باچو کسی اور سے برادر میں ابھی سوکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی سڑا میں روشنی خارج کی محتاجی نہیں ہوتی کہ کوئی آگے کو کھانے کے لیے روشنی ہے دیا تو اپنی اپنی اپنی جدید آپ ہوتا ہے کبھی آپ نے جلتے ہوئے جیے کو ڈھونڈنے کے باہر کوئی یہ تو اپنی روشنی آپ دور ہوتی ہے بناؤ بنا تھا مانا قبا تمہارے جمعے کے اوپر نیم خواہ رہے ہیں کہ تم خود فیصلہ کر دو کیا ہوتا ہے دا ہم بتاؤ کیا اقبا کیا ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم چیزیں جنہیں آپ دین کی بنیاد اور اس سارے محل کی سکون پر ہار دیا گیا ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کے بعد قرآن ایک قسم کی چیزیں کہہ گا تو گروپ ہمارے یہاں ہم مسجد کے بعدوں میں کہی جاتی ٹھیک ہے وہ چیزیں ہی اپنے مقام سے ضروری ہیں لیکن ہم تو بات قرآن کی کر رہے ہیں یہ دشوار دوار جھانٹی کیا ہے اور یہیں سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں دین کی جو قرآن کہتا ہے سنی ہے نے من کن چیزوں کو بنیادی قرار دیتا ہے جنہیں انسان اختیار نہیں کرنا چاہتا بڑا دشوار گزار سمجھتا ہے کیا حق پر پر بلادی خبر راکاب امت کہ جو اس قرآن کے نظام کو لے کر اس کے بھی اسے کرے گی جو جسے وہ گاٹیاں کرنی چاہوں گی دشوار گزار قدم قدم ان کا قریضہ زندگی میں کیا ہوگا پہلی چیز یہ کہ دنیا میں جو گردن بھی کسی دوسری کی غلامی اور ناخونی کے اندر جٹری ہو گیا اس کو آزاد کرنا ہوگا اللہ اکبر ماخن کوئی گردن بھی ایک گردن بھی کسی انسان کی کسی دوسرے انسان کی معصومی کی زنجیر میں جتنی رہ گئی ہے تو اس امت نے اپنا خریدا پوری طرح آغاز بھی کیا اور عجیبہ نے من دوسروں کی گردن سے زنجیر تو وہی نکالے گا جو خود آزاد ہو گا جس کے اپنے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ دوسرے کی گردن سے آزاد کیا کرے گا دنیا صرف وہی فلوڑی پرانے زمانے کی نہیں ہو تو اس کی ایک شک ہوتی تھی وہ غلامی جو آدھے کو ہم میں ہوتی تھی غلامی تو آج پہ موجود ہے اس سے کہیں زیادہ شدید سر اور وسیع سر پہنانے پہ موجود ہے چٹنے بدل ہوئی ہیں اب لوگوں کی زمجیریں نہیں پہنائی جاتی اب زنجیروں ہیں ان کا انداز اور ہو گیا ہوا ہے وہ میدان تو ہر وقت یہ دیر میں سوچتا تھا کہ کسی طرح سے زنجیریں توڑ دوں کسی طرح سے یہ ٹوٹ گئے تو میں نکل جا دوں اب زنجیریں وہ پہنائی جاتی ہیں کہ اگر ذرا خطرہ تو نہیں ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے میں آزاد ہو جاؤں گا تو وہاں روتا ہے چلواتا ہے گرگراتا ہے کوئی مزدور جسے معاشی زنجیروں میں جکڑ کے آپ کارخانے میں رکھتے ہیں جس نقد سے وہ دن گزارتا ہے وہ معلوم ہے لیکن اس کے باوجود اگر کسی دن یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں ریجنٹمنٹ ہونے والی ہے اور مجھے نکال دیا جائے گا تو پوچھیں گے اس سے کیا گزرتی ہے اور کوئی عقیدت مند جو کسی تیر کے آستا کے اوپر گلازن جیر بیٹھا ہوا ہے گلامی کے جنجیروں میں جترا ہوا کسی دن اگر ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی بھی بارہ فوکی ان کی طرف آ جائے تو پوچھنے نہیں کس طرح گزراتا ہے کہ جائے گا تباہ ہو جاؤں گا مجھے یہاں سے نہ اٹھائیے تو گلابی کی گنجیریں ان کن روشوں سے پہنائی جاتی ہیں آج دنیا کے اندر معلوم نہیں کہ کوئی ایسا خوش نصیب انسان نظر آئے کہ جس کی گردن میں کسی نہ کسی قسم کی ادالی کی جنگی نہ پڑی ہوئی لیکن یہ مت دنیا میں بھیجی گئی یہ نظام جس سرکو کے بل بن میں ڈاننا تھا اس نظام کی پہلی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ یہ نظام اٹھے گا دنیا میں ہر گردن سے رقبت ہے ہر گردر کو گدامی کے زنجیروں کو توڑ کے رکھ دے گا حضور علیہ وسلم کی باسط کا مقصد قرآن میں سورہ یا میں یہ بتایا تھا کہ یہ ان زنجیروں کو توڑ دے گا جن میں انسانیت گکڑی ہوئی ہے ان سنوں کو اٹھا کے توڑ کے رکھ دے گا کہ جن کے نیسے سے ملتے انسانیت بدلنی چلی آ رہی ہے اور یہی مقصد بتایا اس ہمت کا یہی مقصود بتایا اس نظام کا سب کو رقبات دنیا میں ہر نو غلامی کے ذریعے موت اور اس کے بعد آپ اپنے یہاں دیکھتے ہیں کہ آج کے مذہب پر سب نے کیا کیا آج اس وقت بھی بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں جنگ کے قیدیوں کو غلام بنایا جائے گا اور ان کی عورتوں کو نوڈیاں بنایا جائے گا اب جناب تعداد ان سے سلستوں کی اجازت ہے اللہ خط میں کہتا ہوں اس کی ترجیح کے لیے کہیں لمبی چوڑی بات کیجیے دو لفظوں کے فرق کو رپورہ کوئی تو اس کی بنیادی چیز بتائی ہے اور جو روزان اور جو کام دنیا کے ہر غلام کو آزاد کرنے کے لیے اٹھا تھا وہ دنیا کے آزاد انسانوں کو غلام بنانے کے لیے آئے گا کیا یہی اسلام ہے جسے آج دنیا کے اندر آپ یوز کر رہے ہیں جس اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ سب پکو رقم بنیادی چیز ہے پہلی چیز یہ ہے دنیا میں ہر نئے غلامی کے وجہ قرآن مرد ہوگا جو نظام اگلی چیز تین گراط رام عزیز وہ نظام جسے حضور نے فرمایا کہ میں کام کرنے کے لیے سائنس بن کے امین نے جی یہ جس کا مرکز بندہ ہے او ایک ان کی مست زیادہ غابتن وہ داور کے جس کے اندر سرمایہ باری کا نظام جھوت کو اتنا عام کر دے کہ ہر شخص اس سے نر رہا ہو اس زمانے کے اندر تین جھوتوں کی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے میں اٹھا ہوں جی مست زیادہ مسودہ اس دھوپ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کتان بھی شامل ہو یعنی یہ نہیں کہ دن بھر کام نہیں और उसके کرتا اور اس کے ساتھ اس کو کچھ نہیں ملتا بھوجا رہتا ہے عربی زبان ہے عزیزان کیا ارد کہوں گا اور قرآن کا انتخاب ہے یہ اعزاز ہے نم کا انتخاب دھوپ نہیں کہا ہے کہا یہ ہے کہ دن بھر مدا کرنے کے بعد شام کو تکان بے حد ہو لیکن اس کے باوجود اتنا نہ مل سکے کہ بھوک لگ جائے اس کی دھو ملام کام کرنے کے لیے اٹھاؤں تم کہتے ہوس میزام کو شکست بھیج دیا جائے گا تم تو جائے گا برادران بھی بنش میں آتے چلے جائیے کہ کیا کیا جی عناصر ہیں اس دین کے جو قرآن جس کو میں کرنے کے لیے آیا تھا اب تیرا کباب کسانوں کی جانوں کی نہ پکا باتیں اس دور میں جہاں بھوک اور کتان کو عام کر دیا گئے ہر فرد کی روٹی کا انتظام کروں گا یتیم گھر میں خراباتے یہ چیز وہ ہے جو بار بار کئی بار میں چہرا چکا ہوں آج وہ آئے کیسان آ گئی یہ جانب بات کہ جس میں ایک فرد لاکھوں افراد کے اندر رہتا ہوا اپنے آپ کو تنہا محسوس کرو میں اس نظام کو مٹانے کے لیے آیا میرا نمان چیز کا کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا اس کے لیے کسی پانچ سو کی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں چار آئے تھے پیس کر کے اسلام کا نظام پورا ہو جاتا ہے خست کے کچھ آنندی آمند جی مست ہاتے جس دور میں نجس کا انتظام جس میں کتان کو بے حد ہو اس کتان کے نتیجے میں پیپر کے بعد یقین نے انداز اخرا رہا تھا نظام کے بیچ میں ہر فرد اپنے آپ کو لاکھوں کے اندر رکھتا ہوا کر رہا رہے تب چیل میں جاؤں گا تو شاید جس ایک ٹکڑے کے لیے بھی مجھے مدینہ بھر کام پہنچے گا لیکن مجھے تو آگے بڑھنا ہے تیسری چیز آ اور اس تین بار مترو جی سین دو دو گھر بہت برادران دن بھر جیسی تم جی کے اندر جاری رکھو اور اس کے بعد وار وہ قدم چلنے سکے مٹی میں رو ان وہ کہیں س نہ چل پڑے چل پڑے اور کھانی جی بھی اندر ہے دیکھ لوگ آدمی کر سکتے تصویر میں ہے قرآن کی کسی انسانوں نے چھوٹے بسا سکتے ہو تاکہ ہو اپنے پرو نال چل نہ سکتے ہیں مش تین کے معنی، سپنا کے مانے سپورٹ کے معنی،, معنی، سات ہو جانا ہرکت کا رک جانا یہ تین امترا بیٹن تم مٹی کے گائے میں اتنی ان کو گان دیتی ہو کہ یہ کہیں پڑھنا پڑے کہا میں اس نظام باطل کو توڑنے کے لیے آیا ہوں دیکھ لیا میں آبرانیہ جی قرآن کی روح سے دین کے بنیادی ارکان کس کے سکون کس کے عناصر پر تبدیلی کیا ہے اس کا مقصد زندگی کیا ہے اس کا مقصود وزاد کیا ہے, کیا ہے؟ کے لیے بھی آیا ہے اس نظام کو توڑنے کے لیے آیا ہے اس فصل و غیم کے ساتھ آیا ہے تو تم پوچھتے ہو کہ اس کی دلی کیا ہے کہ یہ جی نظام آ جائے گا کیوں نہیں وہی تو سہنا اور فنسودہ نظام جس نے غلامی معصومی متاجد ہوتی یہی فطرت کا نظام کیا ہے کہ پکارا جاتا تھا اسے چکر کا نظام کہا جاتا ہے کہتا یہ نظام تو ہن سر چندہ ہو چکا اس جانے والی زندگی میں تو ایک نئی زندگی حالات ناؤ اس کے اندر چکا ہو گیا جاتا ہر پسلے ناؤ بسارت دیتا ہے اس چیز کی تو خدا ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا کہا یہ ہے جدید بڑے نظام ہے کی آتے رہے گا اس کی جگہ یہ تمہارا نظام سم لوگ ان نظام کو قائم کریں گے تمہ کہنا متباہ کو بل قبر متباہ کو بل مرحماتے یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان لفت دن اخبار و کا یقین رکھیں گے اور اگلی بات وہ قرآن ہے سیزا ایسا استعمال کرتا ہے جس کے اندر ساری حقیقت بیان کر جاتا ہے کہ یہ بات انفرادی نہیں ہوگی خان ہے انہیں اور حضور کے اندر بیٹھ کے یہ وہ ایک دوسرے سے تنقید کرے گی اس آئے کی اس چادر اس فقامت سے کام کرنا ہوگا ساری دنیا کے ساتھ ارانی جان ہے یہ. یہ نظام جس کے یہ چار عناصر تنقیدی بتائے ہیں آپ دیکھیے تو سے بھی چار نامی آرم کو خلاف ارانو جان دیں گے اس لیے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے اس کے ساتھ دوسری جگہ جو قرآن نے کہا ہے اس بڑھا खुद अपने पांग जमाकर रखो और दूसरों का जाजू पकड़ो कि उसके पांग में भी लर्जिश आ जाए सवाल सौ देश कदरे खुद जमकर रहेंगे और दूसरों के साथ ये जोर होगी कि वो भी उसका कामत के साथ रहें कहा कि सवाल सौ दिन मार समा करें कहा कि दूसरों के दुखों का किस جس کو ضرورت ہے محتاج کو اس کو مرحمت ہمارے نا بھی نوجوت کمار ہوتا ہے مرحمت پر بادی بھی ہوگا کسی کو تو رحمت کہتے ہیں رحمت ہوتا ہے کسی کو دینا اس انداز سے کہ اس میں مرضی کا پہلو ہو دوستی کا پہلو ہو اس انداز سے دینا یوں بھیت دے بھی کے دس کو گدھا کو خبر نہ ہو جسے مرحمت کہتے ہیں میرا خان موبائل مرمت کہتی ہیں دراج رامی دینا ہی نہیں بلکہ اس انداز کا دینا وہ آپس میں جو کچھ کریں گے وہ لاؤ کا سہادل میں مناتے یہ لوگ ہیں جو شاہد جمت ہے دنیا کے اندر جنہیں خوش وقت کہا جا سکتا ہے بلہ جینا کپڑوں آ جاتے نا تم اف ہا دس ما کے آؤ کہ جو بد وقت دنیا کے اندر سمجھا جاتا ہے وہ کہ جو اس قسم کے اساباج سے انکار کرتا ہے ان لطف کے اطرار سے हैं انکار کرتے ہیں بڑے ہی بدکسمت رہ جاتے ہیں خود بدقسمت اور اپنے ساتھ اپنے ساتھ ساری دنیا کو بد بختی اور بدکسمتی में میں بکرے وہ الم مختلف لیکن یہ کیا سمجھے جاتے ہیں کہا کہ یہ تو اپنے ہی اس نظام کے جیل خانے کے اندر عجیب مثال ہے یہ اس طرح سے اس کے اندر اس بھاگ کے اندر پھنسیں گے جیسے ہنڈیا کے نیچے آگ بڑھا کے ان کو سے ڈھکن دیکھے گا اور اس کے اندر ہوگئے ہمارے ان کے پارے کی نا ملنگا نظام تو نہیں ہے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں بظاہر یہ سمجھے ہیں کہ کتنی پانی ہے حیات بخش ہے کتنی سی چیز ہے کہ اس کے نیچے ذرا آگ بلا لی جاتی ہے سڈیا کے نیچے تمہیں کہتا ہے تمہیں پتا ہے نا کہ سندھیا کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کی کثرت کیا ہوتی ہے کیسا انسان جام تو نہیں ہونے والا ہے یہ نظام خود اپنے اندر اس قسم کی تقریر کی رکھتا ہے تقریب کی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ تو اپنی بھاگ کے اندر یہ براج ہو جائیں گے جب کچھ لے جائیں گے یہ کیفیت ہوگی ان کی جس کی جگہ یہ نظام قائم ہو کر رہے گا اور میں شہادت میں پیش کرتا ہوں اس بلد امین کی کہ جس کو بنایا گی اسی لیے دیا چاہتے ہیں یہ کس نظام میں نہ کا مرکز بنے اور شہادت میں پیش کرتا ہوں نگاہ کی کہ وہ سونا اور پرسودہ زندگی کے بعد ایک ہزار لوگوں کو دنیا کے اندر لاتی ہے یہ نظام ہاں کر رہے گا سوائے خالی بالکل کپان میں سے مار سے ود رہا ہے ورنہ سمرے گا سلاح میں شہادت میں پیش کرتا ہوں یہ سورج آپ اور اس کی جلوا پروزنے کو دیکھیے شہادت نے کیا پیش کر رہی ہے نظامی کائنات سے ایک سنسل پر دیکھ شہادت میں پیش کرتا ہوں اس آخ جہاں تاج اور اس کی جلوہ پروجنے کو میں نے پنل اضاف کڑا ہا عزہ نے من ایک لفظ سے آئیے اور پھر کہیے کہ اس کے بعد اس کی کسی دلیل شہادت کی ضرورت رہے گی کہ یہ انسان کا کلام نہیں یہ خدا کا کلام ہے چودہ سو شان سے اس پر ارب کی پرونیل میں ایک سخت ہم وہ یہ کہہ رہا ہے بات تو یوں ہی آ رہی ہے شہادت میں تو چڑھتا ہے نہ جانے کے چڑھے شمسی بات ہے سو روپ کی اس کے بعد سمجھ کی بات ہے چاند کی آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ آج کا سائنٹسٹ ہے کم از کم دو سو سے بھی زیادہ زیادہ ہوئی ہے جس میں یہ چیز تھی کہ چاند کے اندر اپنی روشنی نہیں ہوتی یہ اپنی روشنی وتار لیتا ہے سورج ایک مرد ہے یوں ہی شہادت نے تو کمر کو پیش ہے اس کے ہے अभी सुबह में ये कहते हैं वो शख्स जो किसी से अपनी सर्व कुछ भतिया देने के लिए उसको पीछे पीछे फिरता रहे तो देगा दादा देव दे दादा दे क्या वो कदर जो सूरज को पीछे दूर फिर रहा है वह तो कस वाला उसको पीछे दे کمر اور میں شہادتیں پیش کرتا ہوں میں یہ ہم ساری دنیا کے قائم سائنسی سر کے ماہرین سے کہ چھٹی سبھی اسری میں وہ کہیں سے یہ شہادت کے کر کے بتا دیں کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی یہ سورج کے پیچھے گرتا ہے اور اس سے مختار بھی ہوتا ہے اپنی روشنی کو جو شخص کچھ کمانے میں یہ بات ویورن کہہ جاتا ہے بالکل کمرے جات پہ اور جب لوگ بھی طرح شام کے جب لوگ بھی مہینوں کی طرف سورج کے پیچھے پیچھے گرتا رہتا ہے <certaicism> کوئی انسانی جن دے چیز اس گاؤں کے اندر کیا کرتا تھا روگا جن لو ہو دن سے جب اس کی آگ او اس کی چمک دمک سامنے آتی ہے لو روا اور رات کی تاریخیں جب وہ چاول ہر چیز کی اوپر کھا جاتی ہے اس کو لٹوس ہوتی ہے بس سنا بنا اور یہ اور ابرانے سب چیزوں ہمیں نظر آتے ہیں جن کو اس طرح سے بنایا رہا بنانا ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی شہر کو بلندیوں کی طرف کے بنانے کے نہیں ہوتے ہیں خود لرز سے ہم لوگ موجود ہے وہ لفظ بنا کہا ہاں اور یہ زمین جو گول ہونے کے باوجود یوں گولی ہوئی تمہیں نظر آتی ہے کہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول بھی ہے یہ تو نظام کائناتی ہے اور اس کے بعد انسان کی اپنی دنیا کی طرف آ گئے ون لف سے لما سب وا ہوں آئے اس کے بعد بڑی صحیح مارہ ہیں جی جن ون لفظ سے لما سب اور انسانی ذات اور اس کی وہ خصوصیت ہے جس سے یہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بن سکتی ہے ایک متوازن है مت بن سکتی ہے جس سارا نظام کائنات تناسب اور توازن سے چل رہا ہے جرا اگر ان کی کسی رفتار میں کسی ریڈیشن میں کسی گریویٹیشن میں کس کو با, کسی باہمی کشش کے اندر ان کے تبادن میں جی کروڑے حصے پر بھی فرق آ تو یہ سارا سلسلہ کائنات ٹکرا کے ایک دن, دن میں پاس پاس ہو جائے گی بابا صاحب نی جان جو قرآن نے کہا ہم نے کائنات کو بنایا اس میں تراجو کھڑا کر کے رکھ دیا یہ سارا سلسلہ کائنات تبادم کو چلتا ہے سب ہے انسانی بات اور اس میں متوازن ہونے کی جو خصوصیت ہے وہ ربلی یہ ہے اگلا ایک دوسرا تین کہ محسوس غلط محمود و مسود نے اتنی گمراہیت ہی لگان کی ہوئی ہے پہلے تو دوسری دنیا کے اندر تھی اس کے بعد پھر آپ کی اپنی مسلمانوں کے اپنے اندر جو تین لائی کاما ہا پھجورہ و تقواہ جس کے معنی آپ دیکھیں گے یہ کیے جاتے ہیں کہ انسان کے اندر خدا نے نیکی اور بدی کی تنگیز رکھ دی میں نے ارض کیا ہے کہ اتنی بنیادی بنتی کہ جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے انسان انسانیت اور آپ کے یہاں والے جو اس دنیا کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے قرآن آیا تھا قرآن والے قرآن کی اسی آیت سے یہ دلیل باتیں ہیں اس گمراہی کی جس میں دنیا پھنسی چلی آ رہی تھی عقیدہ یہ تھا نظریہ یہ تھا इंसान के अंदर ये चीज मौजूद है जो उसे गलत और सही में इम्तिया कर देती है और उसे उसकी जमीन की आवाज कहा जाता है शामचंद मैं समझता हूं मैंने कहा है तो आप भी ये कहेंगे कि वो तो हम भी रोक क्या है बेटा अपनी दिलचे मेरे जमीर ने भी तुझे पूछना ये इंसान को बता देती है जमीर मुद्दा हो चुकी है रोक जाते हैं یہ کیا کیا یہ نظریہ تھا کہ انسان کے اندر یہ تین موجود ہے کہ وہ خود غلط اور صحیح میں امتیاز کر سکتی ہے اور اگر اس کے اندر یہ پہلے موجود ہے تو عزیزہ نے مان یہ سارا سلسلہ روز و ہدایت یہ آسمان سے وہیں کا آنا امبو ایک یہ ان کا کتابیں لانا لوگوں تو اس کی تبدیل کرنا بتانا کہ یہ راستہ، وہ راستہ یہ نہیں ہے اگر یہ سارا کچھ اس لیے اندر تھا تو یہ سارا باہر سے ہی جتر جا رہا کہ مجھے یہ غلط اور سہو جسے آپ کہتے ہیں کہی اور غلط راستہ جسے کہتے ہیں یہ بار کی کائنات کی ہر چیز کے اندر آپ خود موجود ہے جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں مرغی کے موٹے آپ ٹھنڈے رکھیں اس بد کے کے اکیسویں دن کے بعد جب اس میں سے بچے نکلتے ہیں تو مرغی کے بچے ان کو اگر آپ بچول کے پانی کی طرف لے جائیں تو وہ دھاگ کے اڑ کے پیچھے کی طرف آتے ہیں اور بات کے بچے اڑ کے پانی کی طرف کرے جاتے ہیں یہ کون سا ان کی طرف رسول آیا تھا جس نے کہا تھا کہ پانی کی طرف نہ جانا से سے ندیوں نے اپنی کہ تمہارے لیے کچھ کی شمار ہو تمہارے لیے جسمانی کا رات کا جگہ یہی صحیح ہے یہ مرغی اور باقی بچے کی بات نہیں ہے مائگریٹری برڈ جن کو آپ چاہتے ہیں دارن کا اندر بجڑا ہے وہاں سے وندوا رہتے ہیں وہاں سے وہ ان کا تین ہزار میل سمندر کے اوپر جتنے دور آتے ہی نہیں وہ جانے والا نہیں ہے وہاں سے وہ ان کے ہوائی کے جمورے کے ایک مقام پہ آتے ہیں وہاں آ وہ انڈے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرتے ہیں اڑ جاتے ہیں اس کے بعد انڈے میں سے بچے نکلتے ہیں جب بچے نکلتے ہیں تو وہ کہاں جو ترجمے جن, جن کے وہ بچے ہوتے ہیں ان میں تو کوئی ہی یہاں نہیں और जो ही उनमें उड़ने की कुवत होती है जो वहां से उड़ते हैं तीन हजार महीने से समुन्द्र के ऊपर से उड़ते वहां तरबा चौंते आदाज होते हैं वो है अंदर रखी हुई चीज इसके लिए आरोप के आदाज की जरूरत नहीं होती और अंदर रखी हुई चीज की खड़ा भी कार्य कर नहीं सकता बकरी के अंदर भी चीज रखी हुई है कि पूरे दोस्तों पर हैरान है घास हलााल है कभी हराम वो कभी आराम खा ही नहीं सकती वो मजदूर है उसी चीज को खाने के लिए क्योंकि उस पर हलार है पेड़ के लिए दोस्त हलाल है अंगूर की देनी उसके गुड़ पर नहीं है जूते ही मार जाएगा उसकी तरफ निगाह उठा के नीचे के बाद वो आराम की तरफ देखें ये उसके अंदर का फैसला है क्या इंसान के अंदर ये चीज है तो पहले तो यह बता दो उसे वो है कि वो दिया ना रही आराम और बताने के साथ फिर उसी ये हो कि मरता मर जाए आराम की तरह लगाए उठा के ना बचे इंसान के अंदर ये चीज उसके अंदर ये चीज होती सारा सुलिस का होता ही ना दुनिया के ये ये थी थी थी थी अंदर सवाल ही नहीं ये जितनी भी कायत की चीजें हैं इनके अंदर यह चीज रखी हुई है वो उसके अंदर चलने पर मजबूर है وہاں گنا اور جن کا پسند نہیں بولے تھے کوئی نکری بڑھ رہی لوگ سواری اندر رکھی تھی تو نہیں پتنی ہے یہ آپ میں نیٹ کہتے جانی بچے کی بچپن سے ہوتی ہے کہ جی اس کے سامنے گوشت آیا مات آیا تو ہاں ہر نفرت اس کے خلاف ہوتی ہے زندگی میں عمر بھر جہاں اس کے سامنے گوشت آتا ہے اس کی زمین اسے بتار اٹھتی ہے کہ یہ بڑی ناپاک چیز ہے اور مسلمان کا بچہ دون چھڑا نہیں پہلے ہے ایڈیشوشن شروع کر دیتا ہے وہی گوشت اس کے سامنے آتا ہے اور اس کی زمین اسے کہتی ہے پپا کے یہ زمیر ہے کیا تھی جس ماحول میں آپ کا بچپن گزرتا ہے آپ کی تربیت ہوتی ہے جو کہ خیالات آپ کے انوائرمنٹ سے آپ کے دل میں جاتے ہیں وہ آپ کے مچھر شہور کے اندر ضرور ہوتے ہیں ساری اگر وہ چیز آپ کے اندر سے پکار کی چلی جاتی ہے اس پہ آپ ضرور کی آواز کرتے ہیں وہ جو, جو ایک کچرے نے میں کہا کرتا اندر کہ ضمیر کام سین کچھ نہیں ہے سوسائٹی انٹرملائز महाशरे को हमने अपनी अनुभव दशन दाखिल लिया होता है जिस जिसम का महाशरा उस किसान की वो कभी ठगन का बच्चा जिस दिन पहला कतल करके आता था थक के आता था फट से पहले आकर देवी के यहाँ अपना पांचवा हिस्सा चलाता था और गाँव में जशन होता था उस दिन उसकी कभी यह नहीं कहती थी कि दूसरे को थकना कतल देना मार देना ये बुराई की बात है کیا انسان کے اندر ہونی تھی اندر یہ چیز ہوتی تو بپہر کے فارضی وی کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور اندر یہ چیز ہوتی تو پھر سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا اور اگر تو اس کی خلاف ورزی کرتا نہیں ہے تو اسے آپ نیک نہیں کہہ سکتے آپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بکریاں تو بڑی لط کی پرہیز گائے واقعہ نہیں ہے سا دیکھیے نہیں گوشت کی سانس اٹھا نہیں دیکھی بیٹی لی ہے جو لی کے سوٹ ہونے کے بعد بیٹی کرے باہر میں پہنچنے کے بعد خود یہ اپنے مندر سے صحیح راستہ اختیار کرے اسے صحیح راستوں کو چلنے والا چاہیے لہٰذا یہ چیز سل ہمارا خجو رہا کت خودار احمد سے انسانی کو پیدا کیا انسانی ذات کو اس کے اندر نوکی اور بدی کی طویل کو رکھ دیا بنیادی طور پہ حلق مطالعے اور فکر انسانی کے خلاف مطالعے کائنات کے خلاف قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ابھی اس نے کہا سا ہدایت نا ہند نظر ہے ہم نے اس کو دو راستے دکھائے اس کے اندر وہ چیز کوئی نہیں تھی یہ چیز کیا ہے وہی पड़ी ہوئی ہے چیز یہاں ہے فضور ہار اور تصویر ہار یہ نقصے انسانی کی دو کوئی فصول کی جاتی ہیں اس کا فضور اس کا کتوا اس کے اندر رکھا ہوا ہے الحمدہ کے بعد ہوتے الحام کے بعد ہوتی ہے کسی چیز کو کسی چیز کے اندر داخل کر دینا نگل دینا جسے کہتے ہیں اس کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کیا اس کا اس کا یہ اس کے اندر سدائیت رکھی ہوئی ہے خدور کے معنی فجرہ کے معنی ہوتے ہیں ڈسنٹیگریشن اٹ انتشار یہ چیز جو ہم نے اس کو دی ہے ڈیولپ فارم کے اندر بنی بنائی ہوئی نہیں دی اس کے اندر دونوں ممکنات ہم نے رکھ دیے ہیں تو یہ اس کو ڈسٹیگریٹ نہیں کر سکتا ہے اور ڈسنٹیگریشن سے بچ بھی سکتا ہے جس طرح سے جیتا ہے اپنی اس بات کو آگے بڑھائیں پچنڈا ہار سپنا ہے اس کا, کا تو جب انتشار کی نظر ہو جانا اور اس کا اس سے بچ جانا اس کا نیچیئر ودو نہیں ہے یہ مت سے انسانی بھی اور دونوں امکانات اس کے اندر آپ گئی جنگن میں ارد کروں کے جو جسے امحان آپ کے یہاں کہا جاتا ہے قرآن میں یہ, یہ ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو نگل لینا کسی نے کسی چیز کو داخل کر دینا اب یہاں سے آپ کے ہاں ایک لفظ ارحان آیا اور پھر ان پن پن پن کے پل کے اوپر سے ہاتھی گزارنے شروع کیے کی ذات کی بات آپ کے ارحم ہوتا ہے سر وہی تو نہیں ہوتی ایرحان ہوتا ہے یعنی ایک دوسرا نام رکھ لیا اس کا اور یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے سر باد مبت تو بند ہے ان سے پوچھیے کہ دونوں میں بھائی کیا ہوتا ہے خدا کی طرف سے براہ راست کسی کو کوئی مل جانا کسی کو وہی کہتے ہیں اور اسی کا نام آپ کے یہاں گھام ہوتا ہے اسی کو آپ یہاں کچھ کہتے ہیں یہ نبیوت کے دروازے کو توڑ کے نبوت کے دعوی کرنے والے کے خلاف کو اتنا کچھ ہونا چاہیے ہمارا تو دنیا بنیادی ایمان ہے اپنے مزید لیکن سدن سدن کے اوپر وہ دہی آج کے ناجوب یہ کہتے ہیں جو کہ ہمیں کی یہ؟ یہ ہم خدا کی طرف سے براہ راست جو علم ملتا ہے یہی دایا ندوت نہیں تو اور کیا دہی نہیں تو اور کیا ہے یہ ارے لفظ جو ہم نے لفظ ایک دوسرا اس کے لیے سن ہوا ہے ختم نبوت کے بعد برادران ادیم خدا کی طرف سے براہ راست کسی کو علم ملنے کا سلسلہ ختم ہوا اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں آج علم جو خدا نے دینا تھا قرآن کے اندر موجود اور دوسری چیز اپنے انسانی دوسرا ذریعہ علم صحیح دنیا کے اندر نسل انسانی کے اندر جو ممکنات ہم نے رکھ دی جی جا ہے لے, جیتا ہے تو اس کو ڈیولپ کر لیں نشو و دے گا انٹیگریشن سے بچ جائے انتشار سے بچ جائے اور اگر اس کا ہو ہے تو اس کو انتشار میں کر جو میں کیا رہا ہوں اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے अगली दो आइटल्स की तस्वीर आ रही कल असम है मन दबका है खा लो मन दबका है और यह हर स्वर्ग के ऊपर है कि इसको ये नक्सल वहां देना चाहता है ये इसको भी इस तरह से دبا دینا چاہتا ہے اور مار دینا چاہتا ہے لوگ اب افلاح وہ کامیاب ہوا لوگ پھر کامیابی کے لیے جب فلاح ہے فلاح تو کھیتی باڑی وہ کہتے ہیں افلاح کے معنی ہوتے جس کی کھیتی پروان چڑھ جائے اس کھیتی پروان, پروان کے لیے کسی من بچتا ہاں جس نے اسے نشل و نما دے دی انسانی ذات غیر نشو و نماز شکل کے اندر ممکنات پوسیبلٹی یا پوٹینشیلٹی کے کام کے اندر انسان کو دی اب انسان کے اوپر یہ ہے کہ جس کو وہ جیتا ہے تو نشو و نما دے دے جیتا ہے تو اس کو بالکل نہ کر دیں کب اپنا من دستہ جس نے اس کو نشو و نما دے دی جی اس کی کھیتی پروان چل گئی کب آدھا من دستہ چار سب من من بتی نہیں ہوتا ایک ایک لفظ کے ये जो खेती की जाती है उसमें बीज को मिट्टी के नीचे दबाया जाता है किसी बात सिटी बगा नहीं सकता ये क्यों मिट्टी का जितना बोझ उसके ऊपर होता है उसका एक खास प्राधन होता है एक वजन होता है उस वजन के साथ मिट्टी बीज के ऊपर हो तो बीज उसके ऊपर फूटता है और अगर वो वजन ज्यादा भारी हो जाए تو وہ ٹوٹل چھوٹنے تو ایک طرف رہا وہ بیج بدل ستیہ ناش ہو جاتا ہے ڈب جاتا ہے یہ جو زمین کو قابل کاٹ بنا کے ہلکے لا کے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بیج کے اوپر جو مٹی آئے وہ اتنی نرم اور اتنی ہلکی ہو کہ اس میں سے زندگی اپنی نمود آسانی سے اوپر کر دے اور اگر اس کی جگہ کسی بیج کے اوپر مٹی کا جھیلا آ جائے تو وہ تو نہیں سکتا نا نشو نما اس کا ہوگا جو اس طرح سے اس ممکنات بیج کو اس نے اس مادہ کی مٹی کے نیچے رکھنا ہے یہ تو مٹیریل لینڈ ہے کسی کے اندر اس کی نشوونما ہونی ہے لیکن اس مٹی کو اس کی نشو و نما کا گڑیا بننا چاہیے اس طرح کی جی اس کو دبا نہ دکھا دینا دستہ ہے دستہ کہتے ہیں وہ مٹی کا ڈھول جو کسی کو دبا دے اپنے نیچے ایسا نہ ہو جائے کہ یہ لادی دنیا کے لیے جازگیوں کی کوشش ہے ایک بہت بڑی زخمی ڈھیلو کی کڑا ہوں کہ اس کے نیچے تمہاری ذات بڑھ ہی جائے اور اس کی ٹونکنا ان کو ٹوٹو ہی نہیں مٹی کی ضرورت ہے کڑاہٹ کے لیے کھیتی ہو نہیں سکتی اس کے بغیر کر دنیا کر کے ناط یہ ساری چیزیں یہ تمام چیزیں حجی سے بے خبر ہیں اب تو آپ ترک پائی نہیں سکتے اسی لیے انہوں نے آخر میں کے ترک ترک کا ہے ترک ترق انہوں نے کہا صاحب جو ترک ترک این یہ جو دنیا ترک کرنے کی خواہش ہے یہ بھی تو ایک خواہش ہے تمہارے اندر اس طرح بھی ترک ہو تو کریے کس طرح باندھ کے بند ہو گھوس بند کا بھی بند کر دیا میں نے یہ سارا یہ بھی اندر بھوک رہا ہے اس کو جیسے نہیں ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ مٹی بڑی ہے مادی دنیا کے اندر کی الا اسی کو کہا گیا پران افلاح کا لفظ زندگی جب تمہاری اس اردو اور جنوبی کی سطح کے اوپر ہے تو یہاں کے جو جتنی مزدور بڑائے ہیں ان کو تو استعمال کرنا ہوگا لیکن یوں استعمال کرو جس طرح کسان اس مٹی کو بیج کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور جس کے اوپر یہ جی اس نے وزن سے آ تو اس کے نیچے یہ دب گیا قد کا مانے تو ہوتے ہیں ناکام رہا لیکن یہ تو قرآن ہے صاحب دو ہزار نو میناک کے لیے خا با یہ چکما کا پتھر ہوتا ہے اس کے اندر حرارت چنخاور نرمر ہوتی اگر اس چکنا کبھی یہ کہہ سیٹ ہو جائے کہ اندر اس کے تنواری میں چھولا جاتی نہ رہے تو اس چکما کی شکل تو چکما رہتی ہے لیکن پتھر کا پتھر ہوتا ہے اس کے اندر حرارت ختم ہو جاتی ہے وہ چکما جو پتھر پہ رہے اس کے اندر زندگی اور حرارت باتی نہ رہے وہ خادہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہو مٹی کے نیچے کا بات ہو تو یہ ٹھیک ہے سپرو سو روپئے تمہاری انسان جاتی رہے گی ایسے چکما بن جاؤ گے کے اندر نہیں رہتی. जब समझ में नहीं आ सकता बैटरी के पल होते हैं नब वो निशान दल आप हैं तो आप देखते हो उसके अंदर फरारत और मूर बूढ़ी चीजें भरी होती हैं कुछ हर्षों के बाद आप देखिए के निशा वो सल जो, जो आप खुद हो गया है तो निकालिए सल तो उसी तरह से होता है उसके सपनों के रूप में कोई नहीं होता چیزوں کوئی نہیں رہی وہ جو ممکنات کی حرارت دینے کی وہ سوئی باتیں نہیں رہی کسے فائدہ پڑتے انسان تو اسی طرح سے چلتا چاہتا ہے اب خارا مند بستا اب آگے بات نہیں کے لیے کس طرح سے تباہ ہوتا ہے یہ انسانی نب فور تاریخ کی طرف آ کہ اب یہ مجرب بات حقیقت نہیں طریقے سے بات سمجھانے کی نہیں آئے تمہیں بتائیں کیا سے تباہ ہوتا ہے کہ جب سمود ہو بتا بڑا گاؤں سمود کو سامنے کیا کیا تھا انہوں نے کراگاہوں کو اور چشموں کو جو سب نے تمام انسانوں اور تمام انسانوں کے نواسوں کے لیے سامان رض پیدا کیا تھا جس پہ ان کے بڑے بڑے سرداروں نے ذاتی نیتی ہے سنالی تھی سب واؤ ہے حدود فراموشیاں ان کی کہا کون سمجھ کو کام میں لاؤ اور ان کی حدود فراموشیوں کو کام میں لاؤ ایک دن جہاں کا افتاح اکالا نہ ہم رسوما ہے نا کا ہے ان میں سے وہ اٹھا بہت بڑا سرکش حالانکہ ان کے خدا کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ یہ زمین اللہ کی یہ اونٹ لی اللہ کی اللہ کی زمین سے اللہ کی اونٹ بھی چلے گی وہ تو ہا, پانی کی باریاں مقرر کر لو یہ اپنی باڑی سے پانی پیے گی آپ دیکھتے ہیں لاقت اللہ کہاں ہے کہ تم پیاسا مارتی فروٹنی کو یہ کہ بتو بھی ہے نا یہسپت تم نے جب اس کی تھی اس کی طرف اس غریب کی طرف سب اس کے اوپر تم راستے سارے بند کر دیے حالانکہ اس بیچاری اونٹنی تمہیں کچھ کہا ہی نہیں تھا کہ میں غریب کی اونچی ہوں یا امیر کی اونٹنی ہوں ارے کم بچے خدا کی زمین خدا کی اونچی کہا خدا کی اونچی کہاں کہا گیا یہ ساری تباہیاں نسبتوں سے آتی ہیں نا محل کے سرم کے آٹو میں پیدا ہونے والا بچہ ملازم کا لڑکا مٹو کا پتھر مٹو سننے کا پسند نسبتیں آپ دیکھتے ہیں یہ خان صاحب کے صاحبہ بھو ان دونوں لڑکوں کے اندر انہوں نے تو پوچھا بھی کچھ کی دنیا میں نہ جاتی جاہور ان کے کھلے نہ انہوں نے اپنی محنت ان چکوں سے اپنے کچھ پیدا کیا یہ دونوں بچے دنیا میں آ گئے دنیا نے آئے اس طرح سے کہ ایک اس گھدڑے کے اندر پیدا ہو گیا ایک اس مال کے اندر پیدا ہو گیا ان نے نسبتوں ان کو دے دی ہیں ان دونوں کی ساری عمر اب تعلیم جو ان کا ہوتا ہے زندگی کے اندر ان نسبتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور کہے خدا کی مخبوط وہ بھی اور یہ بھی نہ کہا اس بھی کسی بڑھا دیجئے مسئلہ حل ہو جاتا ہے میں من نسبتیں مار رہی ہیں نہ کا ہو بار ہے ہو بھی ہو اس نے کہا نہ کہا کیا نہیں دونوں کرنا یہ نہیں ہے پہنی پانی پی سب دیا تک جیب کی کس بات کی ناسا تلنا کو ناسا تلنہ نہیں بیٹھا کس بات کو جتنایا اور اس کے بعد وہ اٹھا اور اس نے اس نے اس نے کاٹ دی کیا ہوا اس کے بعد لفظ آتا ہے برا عزیز عزیب دم دما ان ہوں دم دما روڈ رولر کو چاہتی دوبارے خدا نے سوچے جرائم کی وجہ سے تو کون کے ان کو اپنے قانون مقاصد کا روڈ رولر چھیڑ دیا ہنگار کر کے رکھ دیا ان کو کہا بڑے اونچے بنے کرتے تھے ہم یہ آپ کے لیے یہ جو ٹینک اب یہ نئے دور میں ان کے لیے بھی انہوں نے عربی کا الگ دمدنا ہی استعمال کیا روڈ روزر تو کہتے ہمارے قانون مقافات میں ایک روز روزر ان کے اوپر پھیر دیا زمین کے ساتھ ملا کے رکھ دیا ان کی بچیوں کے اس لیے کہ وہ نا اللہ کو تو اللہ نہیں کرتے نسبت رکھتے تھے اس کی زمین کی اور اگلا وقت ہے برادرا نے اس کی یہ کچھ کرنے کے بعد کرنے والے کو کچھ خیالانا چاہیے کتنی مخلوط کتنی بڑی کام اس کے اوپر ایک ڈولٹ پہلا دیا جاتا ہے ادا کر دیا جاتا ہے آج کر دیا جاتا ہے خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیا کیا دیا. بنا لفا جو اس اور اس کو اس کا قدم خیال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا اس لیے کہ یہ اسے خیال پیدا ہو کہ ظلم سے ایسا کر رہا ہے ڈاکٹر جب کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو اس کے بعد کس کو اس کی ندامت یا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیا کر دیا اس کو تو خوشی ہوتی ہے اس چیز کی کہ میرا آپریشن بڑا کامیاب رہا دالمکی کسی کا جب ہاتھ کاٹتا ہے تو اس ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر جب اسے اس یہ کہا جاتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا اس کو خسپا. اس کے اس کے انجام کو باقی افسوس ہوتا ہے باقی دنیا بھی افسوس کرتی ہے لیکن ڈاکٹر بھی خوش ہوتا ہے مریض بھی خوش ہوتا ہے اس کے علاوہ حکیم بھی لگا باد دے دیتے ہیں ہاتھ تو بھی کاٹ آتا ہے ہاتھ تو بھی کاٹ آتا ہے ایک دم دماغ رن چلاتا ہے مزلوموں کی بستیوں کو ہمدار کرنے کے لیے ایک دندما شدھار کا قانون متا چلاتا ہے ان ظالموں کے جو جنہوں نے دوسرے کی کھوپڑیوں کے اوپر اپنے محلات کو سوار کیے ہوئے ہیں ان محلات کو کر اس کو زمین کے ساتھ ہموار کرنے کے لیے اس قسم کے دندما کے بعد کہا لفا ہمیں سب کو اس کا حساب سے نہیں ہوتا کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے خاص اسے پیدا ہوگا جس کی زمین مجرم ہوگی میں نے پھر زمین کا کہا یہ خاص کہ اس کا نام ہے جب جس وقت اس کو یہ کہتا ہے کہ کھانسی لفا لٹکا دو اس کو تین دن کے بعد اس کے بعد کبھی اس کی زمین ملامت تو ہی کرتی کہ میں نے یہ کیا کیا بلکہ وہ مطمئن ہوتا ہے تو میں نے عدل اور انسان کے تصاویر کو دورا کیا یہ فرق ہے عزیزہ من جو ایک واقعہ حضور ندی علیہ قدم کا سامنے آتا ہے ایک قاتل کو سزائے موت دی گئی اس زمانے میں اسے قتل کیا کرتے تھے میں مسلم تھا سزائے موت دی گئی اور حضور کو جلد ان کے حکم سے یہ ہوا سامنے لایا گیا اس میں اس طرح سے ہی اس کے اوپر وارد کیا کرتے تھے ناد کھڑا ہوا سر پہ اس کی ایک چھوٹی سی آٹھ سالہ بچی روپی چل ہوئی آئی اور حضور اضور کٹانوں کے ساتھ آ کے لپٹ گئی چلائی اور کہا کہ میرے ابا میں میں یتیم ہو جاؤں گی اگر بال یہ میرا بات ہے اس کو حضور کی سانسوں کے ساتھ سوچنا بہادا نے سمجھا کہ کیا تھا معاف کیا جائے گا جنات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ تلوار چلا دو کاروبار قتل کر دیا گیا پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا بات تھی آنکھوں میں آنکھ کے آنکھوں بھی تھے اور اس کے باوجود آپ نے اس کے پھر قتل کا حکم دے دیا کہا کہ وہ محمد امن عبداللہ کی آنکھ رو رہی تھی اس بچی کے سر چلانے سے قانون پہ ناصب کرنے والے محمد کا ہاتھ اشارہ کر رہا تھا اس کو پتہ کرنے کے لیے تلا جفا اور اگر اس سے قانون ڈرنے لگ جائے تو یہ کیا ہوگا انار کی پھیل جائے برادر بات اتنے جلد ویب کی ہے لیکن سمجھانے کے لیے دوسری طرف بات ایک مزاح کی بھی آ گئی کہ جو اس سے ڈرتا ہے پھر کرتا کیا ہے برائے جو کرتے اور آگے سی بڑا تگڑا چور میںھ اٹھ کے بیٹھا جی کے اگوانیا نے رو دیا انہوں نے پوچھ لیا کہ بات سمجھ آئی جائے گی یہ سمجھ چھوڑنے قرآن زبان کی زبان چمج آیا تھی سر نہیں می جا کے آئے گا سر میرے سامنے بیٹھا ہے نا پھیور جس وڑائی ہاتھ پایا مارجہ <تصال> جو ظالم کی کڑھائی سے پسرتا ہے اور اس کے بعد اس چیز سے اس کا دن دہل جاتا ہے کہ یہ تو چھوڑا جائے گا وہ دنیا کے اندر نظام احمد قائم نہیں رکھ سکتا نظام احمد وہی کام رکھ سکتا ہے کہ خلا جو خخا جو اس باہ ہو دو لفظوں کے اندر قرآن قانون کی حکمرانی کی ہوں جن کہ تٹ جنہوں کہ وہ کڈ کے رکھ دے انساتی کے لیے آس تک نہیں انصاف کا قانون کا تقاضا ہوتا ہے لا جفا کو ہاؤ پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کے بعد تھوڑا دکھ جائے گا ظالم کی کڑائی کو نہ ہوتا ہے سورا اشم پسند سنگھ ردرانیا جی ایک میں سورت وقت ہے صرف سات میں اگلی صورت کو میں شروع کروں گا